اے میرے پیگمبر مشرقین کھلے جل جل کے اب پزل ہو گئے ہیں اس لیے ہنو فنو وہ خود مطالبہ کریں گے کہ آپ اگر کچھ نرمی کریں تو ہم سارے دانتے آ باکے پاک با یا کے چھوڑ دیتے ہیں سمجھا اب آپ ڈھیرے نہ پڑ جانا کلی دبا کے رکھو اور. کیونکہ آپ وہ گھبرا گئے ہیں اس صورت میں یہی کہا جائے گا نون والا قلم ہے مما یفرو قلم اور ان چیزوں کی قسم جو لوگ لکھتے ہیں یا قلم اور ان دفتروں کی قسم جو فرشتے لکھ رہے ہیں ماں انتبن متربن مطلب الحمد للہ بے فضل آپ کو جنون نہیں ہے بلکہ مجنون آپ کی سنگت میں آئے تو سب سے درا بن کر واپس جاتا ہے وہ ان لقلا اجر غیر ممنون تیرے لیے ایسا اجر بنا دیا ہے غیر ممنون میری منتی کوئی نہیں ہوگی آپ کے اجر پر وہ سب تیرا اپنا کیا کرایہ ہے وہ ان نقل اللہ حسین بہت بڑے خلق پر آپ موجود ہیں فاسا توب سل ذرا آپ توجہ کرے وہ سلون وہ بھی دیکھ لیں گے بے آئیے کو مفتون کہ کس کو جنون ہے پتا چل جائے گا ان نہ رب کہا عالمان صبیر ہی تیرا رب خوب جانتا ہے جو پھسر گیا اس کے راستے سے اور ہدایت والوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے بہرحال کرنے کہنے کی بات یہ جی ہے فلاح تو تیل مسئلہ توحید کو جٹھلانے والوں کی بات قتل نہیں ماننا جتنا سلو کی پیشکش کرے اور بھیڑ کے رکھو رکھو حرامی رکھو ہے اور دھو لو تو دھیرو فیودین اب چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائیں فیود نور وہ ڈھیلے ہو چکے ہیں وہ آپس میں شرح کر چکے ہیں کہ محمد تھوڑا سا اتنا کر دینا چلو یہ کچھ کہہ دے کہ اور تو کچھ نہیں سنتے صرف سلا تو سلام سنتے ہم چھوڑ دیں گے ہو چکے ہیں آپ خیال کریں ولا توتے کل مہین آپ بالکل بات نہ مانیں زیادہ کسما کھانے والے زلیل کی یہ چوٹے آدمی کی عادت ہوتی ہے کسم کسم کسم کرتا ہے ہم ماظن ایب لگانے والا مشائن بینمیبن رات دن چگلی لے کر چلنے پھرنے والا منا لر اچھی بات سے روکنے والا متدن اسیمن پھر حقوق میں زیادتی کر کے اسیمن بد کرنے والا اتلن اکر مزاج بعد کا زنیم حتیہ کہ برائی کے اندر مشہور ہے یعنی زانی بھی ہے بدماش بھی ہے ان کا نذا مالن و بنی صرف اجوز اس وجہ سے اس کے اندر یہ کرتوت ہے کہ اس کو مال ہم نے بہت دیا بیٹے دیے جب پڑھی جاتی ہے اس پہ آ ہماری تو کہتے ہم اشاتی رول یہ بڑے لوگوں کے گپے ہیں سنا سے مل اچھا ہم داغ لگائیں گے اس کے ناک کے ککے پر ناک پر داغ لگا دیں گے اس کو انا بلو نہ ہم ان کو مال دے کر آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا اکثر منا جب وہ باغ کا پھل توڑنے کے لیے گئے تو قسمیں کھانے لگے یسر منا صبح سویرے ضرور کاٹیں گے ہم باغ کو پھل باغ کا لائیں ولا یسنور تمام باغ جو ہے اس کا پھل کاٹیں گے ولا یس اور کہیں کو کچھ نہ دے سو ولا یس کچھ بھی نہ دیں گے کسی کو فتح رات کو یہ سوچ کے سوئے تو ایک چکر کاٹا چکر کاٹنے والے نے اللہ کی طرف سے وہ ہم اور وہ سو رہے تھے کسریم ہو گیا پھر اللہ کے کار کی وجہ سے کسریم جڑوں سے کٹے ہوئے وقت کی طرف پتنا دو مسم صبح سویرے کو دی انہوں نے چلو جیتے چلو جیتے چلو اللہ چلو اپنی کھیتی کو لیں ان کن تم سارے ہو فن تالہ کو آہستہ آہستہ چلے وہ ہم یتخافتون وہ بالکل آہستہ آہستہ بولتے تھے کہ کہیں مسکین کوئی نہ سوچ لے اللہ نہ مسکین کسی فقیر اللہ واسطے والے کو پتہ نہ چل جائے وہ غد اللہ ہر دن وہ گئے اللہ ہر دن تنہائی کی حالت میں اس حال میں کہ وہ بہت بڑیا تجویزیں کرنے والے تھے کاتے رہے کاٹ رہے تھے بس جہاں وہاں پہنچے تو کر لگے انا لذا لوڑی پھول گئے ہمارا باپ تو یہ نہیں ہے کوئی راستہ اور لے آئے ہیں وہ جو رڑا میدان ہوئے ہے بل نہنو ماروے سوچ کے ہائے ہائے ہم کوے کے کوڑے رہ گئے اس میں سے ایک تیسرا آدمی جو بڑا تھا ان سے او ست ہو درمیانے عقید دیکھا وہ کہنے لگا اس وقت تم یہ کہہ رہے تھے کہ خیال کرنا ہم مسکینوں کو بھی نہیں دیں گے اللہ واسطے کسی کو نہیں دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ یہ کہتے تھے میں نے اس وقت کہا نہیں تھا تم کے لولا تو سب اللہ کو شریکوں سے پاک کیوں نہیں سمجھتے ہو ہر نام مراد کالو صبح نرب لینا انا کنہ ظالم اس وقت کہنے لگے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے ہم بڑے ظالم ہیں ہم نے یہ شرکی اور کفری کلمہ کہا تھا۔ قالوا يا ويلنا فاقبل بعضوا ملافهاد ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہنے لگے ہائے ہماری بدقسمتی ہم مسرکش تھے اچھا اب ہم توبہ کر چکے ہیں اسا ربنا منکن رب ہمارا ہمیں اس باغ سے بھی اچھا تبدیل کر کے دے دے انا الہ ربنا راغب ہم اپنے اللہ کی طرف ہی مشغول ہوتے ہیں کزال کل عذاب یوں عذاب ہوتا ہے جس طرح ان کو دیا کہتے ہیں بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جب انہیں تومر طایب ہو گئے نا تو تقریباً پانچ پانچ کلو کا ایک انگور کا دانا تھا ان کا اتنا وسیع پاک دیا اللہ نے اللہ ہی جانے سچے ہو اکبر اللہ کا متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ہمیش کی کے باغات ہیں کیا بنا دیں ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح اب مالک کیا ہو گیا مشرق تمہیں کی فتح کیسے فیصلے کرتے کتاب فی تد کیا تمہارے لیے کوئی لکھت ہے جس میں تم سبق پڑھتے پڑھاتے ہو ان لکم فی لما ریا تمہارے لیے اس کے اندر ہے کہ جو کچھ تم چاہو گے تو وہ مل جائے گا کیا ہیں تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں ہم سے لی ہوئی جو پہنچ گئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ اللہ نہیں توڑے گا وہ قسمیں ماتا کو تمہارے لیے کیا جس کا فیصلہ تم کر دو بس اسی طرح ہو جائے گا سل ہم آپ سے پوچھے نا کون ہے جو ان بکوا کا ذمہ دار ہے ذرا سامنے آئے نا امل ہم شروع کیا ان کے کی کوئی شریک ہیں اپنے شریکوں کو ذرا نکال کے آئے اگر سچے ہیں جس دن کھولا جائے گا اللہ کے جلال سے ایک مان ابو سید خود ہی کہتے ہیں جس دن تمام چیزوں کی حقیقت کھولی جائے وہ یو اونا سجو اور بلائے جائیں کہ اللہ کے سجدہ کی طرح فلاح یستتی وہ نہیں رکھے ہوں گی آخیں ان پہ کیوں پہلے بلایا جاتا تھا ان کو کہ اللہ کے آکام کی طرف جاؤ وہ ہم سالم ہوتے تھے مگر آ کر آ کر چلتے تھے اچھا ہٹ جاؤ نا میرے پیغمبر پر آگے ہٹ جاؤ میں جب ان کو مارنے لگتا ہوں تو آپ سامنے آ جاتے ہیں ہٹ جاؤ میں یوکس جو بحادر جو اس قرآن پاک والی حدیث کو چچلاتا ہے سنس قدر جہم ہے سلح یا ان قریب آہستہ آہستہ پکڑیں گے اس کو جہاں سے وہ علم بھی نہیں ہوگا وہ ام لی لوم ابھی تک میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو ان نقیدی متین میری تدبیر بڑی پکی ہوتی ہے ام تصالحوم اجرت کیا آپ ان سے چندہ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے من مغرم ان, ان کو چٹھی معلوم ہوتی ہے اور بوجھ ہو رہے ہیں ام ان, ان کے نزدیک غیب ہے کوئی یکتبو وہ لکھ رہے ہیں سارے فرسٹ پھر لہو رب کا آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے رب نے جو حکم دیا ہے بلا تک ان کا وہ مچھلی والے یار کی طرح دیر جلدی نہ کر کیونکہ وہ جلدی کر کے ہمارے پوچھے بغیر وہ چل پڑا تو پھر تب پتا چلا جب وہ بلا رہا تھا وہ, وہ مخظوم بالکل غام سے بھرا ہوا تھا لولا انتدارہ کہ اگر نہ دست کرتا اللہ پاک اپنی رحمت سے لنوب زبل ارام <الْعَرَان> البتہ پھینکا کیا تھا کھلے میدان میں وہ مضموم اور کمزور حالت میں تھا ختباہ رب اور چن لیا اللہ نے اس کو اور پھر نیک پختوں میں کر دیا ایماندار آدمی کا جب قصور ہوتا ہے یا اللہ کے کسی حکم کے خلاف کرتا ہے تو اللہ اس کو سزا دیتا ہے تو اسی دنیا میں معافی کر دیتا ہے یہ نہیں کہ پہلے جہنم میں ڈالے گا اور پھر رہے گا ادھر جاؤ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ ایمانداروں سے مومنوں سے کو غلطی ہو گئی ایمان بچ گیا غلطیاں اگر ہو گئی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر ان کو کچھ سزا آزمائش دے کے پھر معاف بھی دنیا پہ کر دیتا ہے تاکہ یہاں سے جائیں تو پورے ہر ہت کے ساتھ جائیں اس لیے نہ جڑیں کہ پہلے ہمیں جہنم میں جھونکا جائے گا پھر لبریشن کر کے جاؤ اپیسٹ میں چلے جاؤ یہ دنیا کا کام ہے میاں تربہ مجرے جو دن قیامت کے اللہ کے دربار میں آئے گا اقرار کرے گا کہ میں مجرم ہوں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جحب سے نکالا نہیں جائے گا کا فروغ قریب ہے کہ کافر لوگ لزل کو کا پھٹیاں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے لمبا سا میں جب قرآن پڑھتا آپ کو دیکھتے ہیں نا گور کے کتے کی طرح دیکھتے ہیں آپ کے اور وہ کون ہوتے ہیں تقریباً تعداد میں بیس آدمی انہوں نے بلائے جن کی نظر پتھر پار نظر تھی کہ محمد جب پڑھ رہا ہو نا تم کتے کی طرح گور گور کے دیکھ کے کس طرح کر کے تاکہ محمد گر جائے بیس آدمی بلائے نبی علیہ السلام نے جب قرآن پڑھا تقریر کی یہ تو نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ آدمی گور گور کے میری طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کریم نے بعد میں کہا آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی آدمی ل نہ کبے اب تیری طرف گور گور کے دیکھتے تھے وہ تجھے گرانے کے لیے دیکھتے تھے نظر لگانے کے لیے جی ہاں یہ تو میں نے دیکھا اللہ نے فرمایا ہم ان تمام کو اندھا کر دیا ہے سارے اندھیوں میں پیغمبر کریم آپ کی عزت یہ ہے کہ ایک داغ کے برابر وال کے برابر بھی داغ آپ کی عزت پہ ہم نہیں آنے دیتے ہم خود ذمہ دار ہیں وہ یقور ان نغول جب کچھ نہیں بنتا تو کہتے ہیں یہ مجنون ہے اس پر نظر بد بھی رہتے جس میں لوگ کہتے ہیں نا پیر نے کہا نا یہ میری بلی جو ہے نا یہ بڑی اچھی بلی ہے جب مہنگا جب مہمان آتے ہیں مہمان جب آتے ہیں تو یہ پہلے ہی بتا دیتی ہے چار ہوں تو چار دفعہ بھوکتی ہے پانچ ہوں تو پانچ دفعہ مہکتی ہے یہ ہمیشہ یہی قانون ہو گیا ایک مرتبہ مہمان آئے آٹھ اور وہ بھوکی سات مرتبہ مریدوں نے کہا بڑی الو کی پٹھی ہے جناب تمہاری بل بڑی بدماش ہے اور جھوٹھی ہے کس طرح مہمان آٹھ ہیں اور وہ بھوکی ہے سات مرتبہ انہوں نے کہا آج بھی سچی ہے سات جو مسلمان سنی تھے آٹھواں بھا تھے اس لیے انہوں نے کہا جناب معلوم ہوا کہ پیروں کی بلیاں بھا کا قدر کرتی ہے نہیں بھوکی پہلے زور لگاتے رہے نا زور لگاتے رہے کہ ان کو گرائیں گرائیں گرائیں جب کچھ نہ بنا تو پہلے لگے یہ ہے اس پہ ہماری نظر لگتی رہی ہم عالمین یہ صرف قرآن مقدس تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے